کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر میں سعودی سے بول رہا ہوں سدا سے جی جی فرمائیے سر میرا نام ملتا ہے علم آپ جو تریا کا علامگرا بہت اچھی آواز ہے سر بہت شکریہ بہت پورے, پورے سعودی میں آپ کو دل دلچسپی دے دیکھتے ہیں سر بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے پورے دوست وغیرہ آپ کو دعائیں کرتے ہیں سر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول ہمارے کو پہلے نماز اگر بالکل شوق نہیں تھا الحمدللہ للہ آپ کے پروگرام سننے سے آپ کے پروگرام سننے سے ہمارے کو اتنا دلچسپی ہو گیا کہ شاؤنگ میں رہ کے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے الحمد للہ سننے کی وجہ سے ہم نے نماز شروع کی ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیے نا کیو ٹی وی کی پوری ٹیم ہے ایک ٹیم ورک ہے جو آپ کے ये لیے بہت اچھے اچھے پروگرامس پیش کرتی ہے تو آپ ماشاء اللہ سعودی عبد میں رہتے ہیں تو آپ وہاں جا کر کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے دعا کریں الحمد للہ اگر بالکل دعا کرتے ہیں وہاں اگر بالکل ہمارے چھو کے لیے جانے مارتے یہ سب کیمرامین اور جو اس کوشش میں لگے رہتے ہیں اپنا مدینہ جانا شروع کیا ہے ٹھیک صحیح کیا کہنا چاہیں گے اور سوال کچھ یہ سوال ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں دوست ہمارے سیلون کے وہ اس میں شے وغیرہ کے اچھا وہ کیسے یعنی کام صحیح ہے یا نہیں ہے سوری دوبارہ کہیے گا سیلون کا جو کام ہے نا اچھا اچھا ٹھیک ہے اس میں کیونکہ شیر کی جاتی ہے نا سر ہاں ہاں ہاں ہاں یعنی ہمارے تھوڑا تفصیل بتائیں گے تو مہربانی رہے گی سر بالکل آپ کو ضرور بتائیں گے ان شاء اللہ شکریہ کال کرنے کا ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی فرمائیے زکت کے سلسلے میں پتہ کرنا تھا جی جی آپ کا پروگرام بھی آ رہا ہے تراوی وہ بھی بہت اچھا ہے یہ بھی بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا بہت شکریہ آ, آ, مجھے زکات کے سلسلے میں پوچھنا تھا میرے شوہر انتخاب تین سال ہوئے ہیں اچھا اور میرے گھر کا خرچہ وغیرہ جو, جو ہے مطلب سسرال والے ہماری مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سال جو ہے میں نکال نہیں سکتی ہوں زکات کا تو اگر مجھ پہ فرض ہے یا نہیں یا میں نکال مطلب یہ اس بارے مجھے سوال پوچھنا ہے اگر میں نہیں نکالی تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی گنا تو نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی صاحب سیلون کا کام کا مسئلہ یہی ہے کہ جو جائز کام ہے اس کے پیسے بھی جائز ہیں جو ناجائز کام ہے وہ روزی بھی ناجائز ہوتی ہے تو یہ داڑھی منڈوانا جو ہے یہ کام یہ نہ کریں باقی یہ کہ بال چھوٹے کرنا یا انگلش فیشن کے بعد بھی کریں گے تو وہ مقروع تنظیحی ہے اور مقروع تنظیحی عمل جو ہوتا ہے وہ گناہ نہیں ہوتا یا اس کی روزی تو جائز ہو جائے گی داریڑی وغیرہ کے اندر تھوڑا سا احتیاط کریں زکوات کی بہن نے پوچھا یہ مہم سا سوال ہے کہ زکات ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں اس میں آسان وصول یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ اگر سونا ساڑھے سات تولہ سونا ہے یا چاندی ہے اور وہ ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا سولہ سترہ ہزار روپئے ان کے پاس ایسے موجود ہوں جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں انہیں ذراعات زندگی سے علاوہ ایسے رکھے ہوئے ہیں کسی طرح کوئی مال تجارت ہے یا پائز بونڈ وغیرہ ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں اور ان کی مالیت بھی وہی ہو اور اس پر ایک سال گزر بھی چکا ہو تو پھر اس کا ڈھائی پرسینٹ یہ زکات نکالیں گے ورنہ رہنے کے مکان پر کپڑوں وغیرہ پر یہ ان پر زکات نہیں بنتی ٹھیک مفتی صاحب رسم و رواج ایک معاشرتی ایک اور معاشرتی برائی ہے شادی شروع ہوئی ہے تو دس دس دن شادی ہی جاری ہے اور اسی طرح دوسری تقریبات ہیں لوگ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں ایک تقریبات اور لوگوں کو اکٹھا اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو بس بہانہ ڈھونڈتے ہیں گیٹ ٹو کرنے کا ایک یہ گیٹ ٹو کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا شروع ہمارے ہاں ہو گیا ہے ایسا کیوں ہے دیکھیے ایسی کوئی سختی بھی نہیں ہے کہ آپ گیٹ ٹو نہ ہوں اسلام کی طرف سے گیٹ ٹو گیدر ہی کہیں ہاں بالکل رہا یہ مسئلہ رسم و رواج کا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کا رواج پڑ جائے نا اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے آسان ہے یا مشکل ہے بس وہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور جس چیز کا رواج نہیں پڑتا وہ کرنا لوگ اتنا ضروری نہیں سمجھتے مثلا نماز کا اگر رواج نہیں ہے تو کوئی اگر نماز ترق کر دے حالانکہ ہے فرض کوئی برا محسوس نہیں کرتا سو نماز کا وقت ہوا یا نماز پڑھنے نہیں گیا اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ جہیز کا رواج ہے تو اب جہیز کا رواج پڑ گیا کوئی شخص غریب بھی ہو نہیں بھی دے سکتا اس کو دینا ضروری ہے نہیں دے گا تو معاشرہ اس کو بری نگاہ سے دیکھے گا تو یہ جو رسم و رواج کا جو یہ طریقہ ہے ہم اپنی رسم کو اتنا اہم اور ضروری تصور کر لیتے ہیں صحیح. اور اس میں غلط چیزوں کو بھی ضروری تصور کر لیتے ہیں تو ہمیں احتیاط تو یہ کرنی چاہیے صحیح نازیل ایک کونر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے بھائی, میں عمران ملی ملتان سے رد کر رہا ہوں جی عمران بھائی <سؤال> کیسے ہیں آپ خریدتے ہیں الحمد للہ اللہ میں آپ کے توسد سے میں مفتی صاحبان اور روفی صاحب کو اسلام پیش کرتا ہوں وعلیکم السلام <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> اور میں آپ کو اتنا کامیاب پروگرام کرنے پہ سب سے پہلے کیو ٹی وی کی ساری ٹیم اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت شکریہ اور اس حوالے سے جو آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں ساری ٹائم یہ آپ یقین کریں کہ ساری رات ہمیں سونے نہیں دیتا اور اس کا انتظار ہوتا ہے کہ یہ پروگرام ہم سن کے سیری کر کے اور خاص طور پر توسیم بھائی آپ کو میں بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ چند دیر پہلے اتفاق ہوا سننے کا وہ جو آپ کا عربی تلاوت ہے قرآن پاک کے ساتھ جو آپ کا ترجمہ آ رہا ہے آپ لوگوں نے بہت پسند کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سیم بھائی یہ خدا کی طرف سے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ آپ نے یہ ترجمہ جو ہے سدیش صاحب کے ساتھ کیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ عالم اسلام میں سب سے پہلے آپ کو یہ ساتھ حاصل ہوئی ہے آ, آ, مجھے آ, اس چیز کا اندازہ نہیں ہے میرا خیال اس سے پہلے بھی ہے لیکن الحمد جس طرح آپ لوگوں نے پسند کیا آ, لوگوں نے کہا کہ یہ بالکل ہی منفرد انداز میں ہوا اور پھر آ, اس لحاظ سے بھی یہ منفرد ہو گیا کہ اس کا ترجمہ پڑھنا پھر ڈاکٹر طائر القادری صاحب نے اس کو جس طرح سے اس کو لکھا ہے بہت آسان زبان کے ساتھ اور ایک رواں زبان کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جس طرح کیو ٹی وی نے اس کو پیش کیا ہے یعنی یہ ایسا کام پہلے نہیں ہوا تھا تو یہ ساری چیزیں جب مل گئی تو ایک بہت ہی خوبصورت پیشکش بنی تو اس کا کریڈٹ یقیناً کیو ٹی وی کو بھی جاتا ہے خلیل وارسی صاحب جنہوں نے بڑی محنت سے اور حاجی روف صاحب خاص طور پر جنہوں نے بہت زیادہ توجہ دی اس پر اور مجھے یاد ہے وہ لمحہ جب میں ریکارڈ کرا رہا تھا اور حاجی صاحب اوپر سننے کے لیے آڈیو میں آئے تھے اور کس طرح سے زارو قطار وہ روئے تھے اور جس طرح انہوں نے مجھے پیار کیا اور شفقت فرمائی مجھے وہ لمحات بھول نہیں سکتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا ٹیم ورک ہے جس طرح اس کو ویژن پر پیش کیا گیا جس طرح کے انسرشن لگائے گئے یہ بھی ایک بہت کمال کی بات ہے اور اس انداز میں اس کو پیش نہیں کیا گیا ہے جی ایک نازیم مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشیف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکبر صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور پروفیسر عبد روفی صاحب اور یہ پروگرام کیو ٹی وی کے لیے پیش کر رہا ہے ماسٹر پینٹس کے تعاون سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام تسیم بھائی جی عمران صاحب میں سوال تو نہیں کرنا چاہوں گا کیوں میری بیگم صاحب ایک سوال کرنا چاہیں گی میں ان کو دے رہا ہوں پلیز ان کا ایک سوال ہے جی جی ہاں جی السّلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام بھائی آج ماشاء اللہ ایم سو ویری ہیپی اس قدر اللہ نے میرے جیسے دل کی دعا سنی جو سوالات پوچھنے تھے آپ لوگوں نے پروگرام کے فارمیٹ ٹاپک میں سارے کے سارے مجھے دے دیے اچھا وہ ایکسائٹیڈ کی فرقہ واریت سے متعلق پروگرام اس قدر ماشاءاللہ اللہ مفتی صاحب نے مکمل جامعہ اور ایکسپلین کر کے دیا کہ میرے جیسا کام میرے گھر بیٹے ہی سارا وہ معلومات لے لیا اس میں تو چوٹی میری ایک اس میں تھی کہ بیچ میں نے ایک بتایا کہ ایک طریقہ تھا کہ قرآن کے سرجمے کو ہم لوگ آف کریں تو انشاءاللہ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے چوٹی کے حوالے سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ قرآن کے سرجمے ڈفرنٹ ہیں مطلب ڈفرنٹ مولانا اسکول کے اکرام میں کیے ہوئے ہیں تو ہمیں کیا کرائیٹیریا ہے کہ وہ کون سا ترجمہ پڑھنا چاہیے کیونکہ اس حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا پڑھیں فلاں کا نہ پڑھیں صحیح صحیح اس پہ بھی اور باقی میری ہارٹیسٹ ویشیز اینڈ پریئر ٹو آل آف یو اتنا थैक. خاص کر مفتی صاحبان کو کہ آج انہوں نے واقع تن دل سے دعا نہیں اتنا خوبصورت پازیٹو طریقے سے हुँ. اس سارے پروگرام کو ہمیں ہم سب سا سے ساری انفارمیشن بتائی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا اور بات کر رہے تھے ہم رسم و رواج اگر سوالات پہلے لے لیے جائے تو ہے بس یہ ترجمہ والا پوچھا ہے میں اکثر مطلب مجھ سے پوچھتا ہے تو میں ایسا ترجمہ ہی آ, کہتا ہوں کہ جو تفسیری ترجمہ ہو صحیح اور اس کے لیے مجھے مطلب آخر نعمت امام السنت اعلیٰ حضرت احمد رزا خان صاحب رحمۃ اللہ کا ترجمہ قرآن کنزول بہت ہی مجھے کی؟ محبوب ہے اس لحاظ سے کہ وہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو تفاسیر کا نچوڑ اس میں پیش کر دے رہے اس لیے بہتر محبت کی خوشبو بھی ایک ہاں تو وہ تفصیلی چوگر ترجمہ ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ترجمہ پڑھ کے پھر تفسیر کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت محسوس کریں اتنے نفیس انداز سے ہے تو وہ اگر رکھیں تو بہت ہی بہتر ہے صحیح, صحیح بات کر رہے تھے و رواج کے حوالے سے تو کیا کہیں گے میں یہی ارتھ کر رہا تھا کہ ہم رسم و رواج کو بہت ضروری سمجھ سمجھتے ہیں हुँ. تو ہمیں پھر ایسی رسم و رواج کو شامل نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہمارے لیے دقت پریشانی اور مصیبت کا باعث بن جائے हुँ. باقی جہاں تک تعلق ہے رسم و رواج کا تو رسموں کے اندر ہمیں ایسی رسموں سے بنیادی طور پہ اجتناب کرنا چاہیے جو رسمیں ہمارے عقائد سے متعارف ہوں हुँ. ایسی رسموں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جو ہماری اخلاقی قدروں کو متاثر کرتی ہوں رہا یہ کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی معاشرہ ہے ایگریکلچر معاشرہ ہے وہاں پہ زراعت ہوتی ہے فصل اگتی ہے تو اس پر اگر وہ ایک رسم رکھتے ہیں اظہار مسرت کی اظہار تشکر کی خوشی کی تو وہ کوئی حضی رسم بنائے کسی طرح کی بھی اگر شکرانے کی کسی خوشی کی رسم رکھتے ہیں हुँ. بس یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو ہماری اخلاقی قدرے ہیں ہماری جو ایمانی قدرے ہیں ہماری رسمیں ان سے نہ ٹکرائیں مثلا جھوٹ بولنے کی کوئی رسم قائم हुँ. کر لی صحیح. تو یہ غلط رسم ہے نا صحیح. اسی طریقے سے ایسی رسمیں جس نے کسی کو تکلیف دی جائے دل دکھایا جائے تنگ کیا جائے ان رسموں سے اجتناب کرنا چاہیے صحیح. ایک قانون دیا اسلام نے ہمیں اس میں کہ ولا تو صرف اصراف مت کرو آپ کرتے ہوئے یہ ضرور خیال کرنا کہ فضولیات میں نہ پڑ جاؤ اس میں مفتی سب بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہیں کچھ نگیٹو چیزیں بھی ہیں اچھا دیکھنے پہ یہ بھی آیا ہے کہ کچھ ویلیوز ہمارے اسلام میں موجود ہیں لیکن ہم ان کو چھوڑ کر اور دوسرے مذاہب سے چیزیں جو ہیں وہ ایڈاپٹ کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ جس طرح کر رہے ہیں ڈراموں میں دیکھ کر اور ان کی جو ثقافت کو دیکھ کر اپنے اندر شامل کرتے جا رہے ہیں مہندی نہیں ہو رہی ہے تو چھوٹی بہن ناراض ہو جائے گی آٹھ آٹھ دن شادی چل رہی ہے یہ کیا رویہ پہلے ہے؟ میں یہ رسم و رواج کی کچھ حیثیت تھوڑا سا کلام کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بعض رسومات ایسی ہوں گی جو قرآن حدیث کے بالکل موافق ہیں یہ بالکل جائز ہیں نمبر دو جو قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہیں یہ ممنوع ہوتی ہیں بعض ایسی ہوں گی جو قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہوں گی لیکن کسی اور قوم سے مشابہت رکھیں گی کوئی اور قوم اس کو کرتی ہے اس پر تھوڑا سا کلام جو میں بھی کرتا ہوں چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ وہ رسومات نہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں نہ اس کے موافق ہیں اور نہ کسی قوم کے مشابہ ہیں یہ بالکل جائز ہوتی ہیں جیسے آپ نے شاید فرمایا کہ زراعت کے بعد کوئی خوشی کا اپنا طریقہ اگر انہوں نے کر لیا اور خلاف شرح نہیں ہے تو جائز ہے صحیح اب جو آپ کا سوال صحیح. ہے وہ یہی ہے کہ غیر قوم سے مشابہت ہو رہی ہو کسی فیل کے اندر مطلب سالگرہ ہے صحیح اس میں ایک کیک کاٹ رہے ہیں صحیح. اس کی شرح حیثیت کا تعین بہت لوگوں نے غلط انداز سے کیا ہے صحیح. فوراً اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں یاد رکھیں یہ حدیث جو ہے کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے صحیح. یا جو جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اس کے مزداک کے لیے یا اس کی حدیث کس پر اپلائی ہوگی اس کے لیے تین شرطیں ہیں صحیح نمبر ایک جو ام ادم اختیار کر رہے ہیں وہ اس قوم کی ایسی شناخت اور پہچان ہو صحیح. کہ جیسے آپ اسے دیکھیں فوراً اس قوم کی طرف ذہن چلا جائے صحیح. یہ اس وقت ہوگا جب وہ ہمارے مسلمانوں میں رائج نہیں ہوئی ہوگی صحیح تبھی اس قوم کی طرف ذہن جائے گا نمبر ایک صحیح. نمبر دو اس سے آپ نے قز اختیار کیا ہو تو اس قوم کا ہے ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں صحیح. نمبر تین اس قوم سے محبت کی وجہ سے اختیار کیا ہو. صحیح. اگر یہ تین شرطیں جمع ہوں گی تو شدید کے تحت آئیں گے اور ممنوع ہوگا हुँ. اگر ان تین میں سے ایک بھی شرط آپ نکال دیں ممانع ختم ہو جائے گی صحیح مثلاً سالگرہ کا مسئلہ آپ لے لیں کیک کاٹنے کا हुँ. اب یہ مسلمانوں میں اتنا رائج ہو چکا ہے کہ کوئی بھی کیک کاٹتے ہوئے دیکھ کے یہ نہیں کہے گا یہ انگریزوں کی کوئی رسم ہو رہی ہے हुँ. مسلمانوں میں بہت زیادہ رائج ہو گیا یعنی انگریزوں کے رسم کی طرف ذہن جانے کی الگ بات ہے ان جو کاٹنے والے ان کو انگریز تصور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے یہ دیکھا جائے گا یہ سب چیز ہے صحیح بساں برس اگر پاک ہند میں انگریز آئے تو وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے اس زمانے میں جس نے پینٹ شرٹ پہنی دور سے آتا نظر آتا تھا نا لوگ سمجھتے تھے انگریز آ رہا ہے صحیح کافی آ رہا ہے یہ بدگمانے سے ہم بچانے ہم کے لیے مشابت نہیں ہے اب ایسا نہیں, اب ایسا نہیں ہم ہم ہے اتنا رائج ہو گیا ہے دوسرا قبض مشابہت بھی تو ہو تیسرا محبت قوم بھی ہو صحیح اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو بالکل جائز ہے <سلام> یہ رسومات کا ایک بہترین ضابطہ ہے جو اعلی حضرت رحمت اللہ نے فتح رضابیہ میں نقل کیا ہے اعلی <سلام> حضرت وہ شخصیت ہیں کہ ان سے کسی کا نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن فقاہت کے اندر کوئی مکتبہ فکر ان سے اختلاف نہیں رکھتا ہے صحیح کیونکہ صحیح کی فقاحت مسلمہ ہے اور اس کا تعلق فق سے ہے اس لیے ان کی تعلیم بہترین تعلیم ہے اس حدیث کو جو مشاورت والی ہے اور رسومات کی نظر میں رسومات کو بنیاد بناتے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں رسومات رائج ہو گئی ہیں ان کی شرح حیثیت متعین کرنے میں آسانی رہے گی صحیح, ہے صحیح ہے اور کئی بار لازمی بنا لیا جاتا ہے ان چیزوں کو میں بات اس حوالے سے کرتے ہیں کالر شامل کرتے پہلے السلام علیکم ہیلو سلام تصدیق وعلیکم السلام میں نیو یارک سے میں نیو یارک سے خزانہ بات کر رہی ہوں جی فرمائی بہن مجھے جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جو آپ دکھا رہے ہیں ہم بہت شوق سے آپ پروگرام کو دیکھتے بہت شکریہ اور بہت اچھی جی نئی باتیں ہمیں اس سے پتہ چلتی ہیں جو ہمیں بچوں کا نہیں معلوم ہے تو آج ہم لوگ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہم لوگوں کی طرف سے چل رہا ہے اور میں بہت سارے لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں جیان. جو آپ یہ مدینہ اور ہج پکاروں کے بارے میں دکھاتے ہیں جیان. اچھا تو سم بھائی مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے हुँ. وہ یہ ہے کہ کی کیا کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ رقمیں رکھی ہیں ہمارے پاس ہیں رقم اس کو زکاط دینا ضروری ہے کیا وہ رقم کو ایک سال نہیں ہوا رکھے ہوئے تو اچھا. کیا زکایت کسی کی عمارت ہے نہیںمانت نہیں یہ رقم تو ہماری ہے لیکن سال نہیں ہوا اس رقم کو ہمارے پاس پاس رکھے ہوئے پھر کیا لازم ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی رسم کو رواج کو لازمی بنا لیتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی چیزیں ایسی رائج ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں رسم کے طور پر کہ ہم جیسے اکتیس دسمبر کی رات ہے ہم اس کو ایسے اس انداز میں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ موٹر سائیکل کے سلنسر نکال دیے اور موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور تین دن بعد میں کان کا علاج کرا رہے ہیں یعنی یہ جو رویہ ہے اس کو ایک لازمی طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لینا یہ کیسا ہے کہ یہ تو خیر شرن بھی غلط ہے ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قانون کی مدد سے روکی جاتی ہیں لیکن ہر چیز قانون کی مدد سے نہیں روکی جاتی بہت ساری چیزوں کا دار و مدار اخلاقیات پر ہوتا ہے اور معاشرے پر ہوتا ہے کہ کچھ غلط چیزیں جس سے اس کے لیے تو نہیں لیکن اس کے کرنے سے دوسرے افراد پر اس کا نقصان ظاہر ہو رہا ہے تو معاشرہ اس کو سپورٹ نہ کرے کنڈم کرے کہ بھائی یہ کیوں ایسا کام کر رہے ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی قانون باقاعدہ ہو <سؤال> معاشرے کو بھی چاہیے کہ ایسی رسمیں جب پیدا ہو جائیں اور لوگ ضروری سمجھنے لگے تو ان کو کنڈم کریں صحیح. ان کو روکنے کی کوشش کریں سپورٹ کریں جو ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں صحیح. ہمارے ہاں پہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی رسم و رواج سے تھوڑا سا ہٹتا ہے تو اس کو برا محسوس کرتے ہیں صحیح. تو اس کو مجبور کرنا پڑتا ہے عرض کروں گا مطلب صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا اور یہ پہلے ہی اس کی وضاحت کر چکے تھے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خلاف شرح ہوتی ہیں اور رسم و رواج کے طور پہ رائج ہو گئی ہیں جو امن جی ہوں گے آپ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو لازم قرار دے دیا ہے اس لزوم کی دو صورتیں ہیں م. ایک اپنی ذات پر لازم م. دوسرا دوسرے سے اس کا مطالبہ اللہ حکومت یہ ہو گیا دو چیز ہو گئی ہیں ایک جیسے آپ نے کہا کبھی اپنا سلنسر نکالا اور وہ چلا رہے ہیں یہ اپنے اوپر بھی ہمارا شوق ہے ٹھیک ہے ہم تو اس طرح رسم کریں گے اور بعض اس استومات آپ ایسے دیکھیں گے معاشرے میں کہ ان کا دوسروں سے مطالبہ کیا جاتا ہے میں نے اگر سالگرہ کی ہے اور میں نے گفٹ کیا ہے تو میں کہتا ہوں آپ کو بچے کی سالگرہ میں بھی کروں گا اور یعنی آپ نے کی ہے تو اب میں بھی کروں گا اور آپ کو اسی قیمت کا توحفہ دینا ہوگا اگر ہم نے آپ کی شادی میں اتنے پیسے دیے تھے تو آپ کو بھی دینے ہوں گے بلکہ لکھے جاتے ہیں لکھے جاتے قرآن ہیں نے دیئے تھے, قرآن جا پرانے اتنے دیے تھے آئے تھے تو آپ کو بھی ہمارے تقریب میں لازم آنا ہوگا صحیح. اس قسم کی جو چیزیں دوسروں پہ مسلط کرنے والی ہیں یہ بالکل غلط ہے ایسی چیزیں ایسی رسومات جو قرآن و کے مخالف نہیں ہیں دوسری قوموں سے مشابہت وغیرہ بھی نہیں ہے جا. ہم اسے فنف سی جائز قرار دے رہے ہیں اس میں عدم جواز کے پہلو یہ بھی ہے جیسے آپ نے پوائنٹ کہا یہ نکلے گا کہ ہم اسے لازم اور ضروری قرار دیں اگر کوئی نہ کرے تو اس پہ ناراض ہو جائیں صحیح اس پر مزید کلام کریں گے نازیم ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمر صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور پروفیسر عبد روفی صاحب کلام شامل کرتے ہیں بہت سی فرمائشیں ہیں ماں کی شان میں کلام کی وہی پیش کرتے ہیں بسم اللہ میرے آقا پا نے پر مایا کر دخ متمادی جس نے کپا تک نے ماں جس نے کنا ہو تک لے سورت ماں کیڑا سج پترانو چار درد موانو دے پترانو چار درد موانو مام مک دے پے جڑے جاجی میلا مرنا ویر کسی دے وہ جڑے جاجی میلا کملی والے آی دی ماں دجڑو چاند اچیری کملی والے دی ماں سدفا ربا بخش دیوی ماں میری کملی والے دی ماں سد پا بخش دیوی ماں دعو میری یا ٹھنڈی آچھا ٹھنڈی آچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ عظیم ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں اینا بات کر رہی ہوں دبئی سے جی فرمائیے کیونکہ جی مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ اور مجھے پوچھنا تھا ایک سوال پوچھنا تھا مجھے ٹیلیویژن کی آواز بند کر دیجیے گا یہ ایک منٹ تو بہت ہوتا ہے جی کہیے مجھے یہ کہنا تھا کہ عشاء کی نماز کا ٹائم کب تک رہتا ہے پوچھنا تھا اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن یہ شاید ڈراپ ہو گئی ہے جی نے مختصر کو تھا کہ رقم موجود ہے سال اس پر نہیں گزرا تو کیا زکوٰۃ واجب ہوگی تو سال جب تک نہ گزرے زکوات واجب نہیں ہوتی ہے لیکن اگر رقم نصاب کے برابر ہے اور یہ سال گزرنے سے پہلے اس کی زکاط ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں شرم جائز ہے ایک سال بعد اس کا حساب کر لیں بعد میں عشاء کی نماز کا وقت جو ہے یہ مغرب کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو شروع ہوگا اور سہری کے اختتام تک باقی رہتا ہے پوری رات اس کا وقت صحیح ہے صحیح مدرس ڈے منایا جاتا ہے فادرز ڈے منایا جاتا ہے بچوں کا دن ہے اور اپریل فول ہے اگر اس موقع پر اگر یہ چیزیں اتنی عام ہو جائیں جیسے 31 دسمبر ہے یہ بہت زیادہ ایک رواج پکڑ گیا ہے ایپریل فول وغیرہ جیسے جی ہاں اور ایپریل فول بہت زیادہ تو اگر اس موقع پر اس کی مذمت کرتے ہوئے اگر کوئی چیز مقابلتاً جیسے اگر ہم 31 دسمبر کو کوئی محفل نات کا ارینجمنٹ کردر سے قرآن کا ارینجمنٹ کرتے ہیں یا کوئی ایسی مذہبی تقریب جو پازیٹیو اثرات چھوڑتی ہے تو یہ کوئی نیگیٹو اس میں تو نہیں آئے گا بدعت کے کوئی میں تو نہیں آئے گا نہیں بدعت کے معانی میں تو اس لیے نہیں آئے گا کہ اچھی چیز رائج کرنا کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو اس کی سینکڑوں ہمارے اسلامی مثال ہیں یہ محمود ہوتا ہے یہ میری ضرور گزارش ہے کہ جب ایک چیز قوم میں بہت زیادہ رائج ہو جائے تو قوم کو اس چیز سے لیا مکل ہنڈریڈ ہٹانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اسلحہ کی طرف لایا جائے کیونکہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ قوم میں ایک چیز راشی ہو جائے Hmm. اور آپ اس کو ہٹائیں so. نتیجہ نکلتا ہے کہ قوم میں جد پیدا ہوئی آپ hmm. اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے کریں اور سیکنڈ آپشن ہمارے پاس یہ ہے آپ اس تقریب میں تشریف لائیں تو اس انداز سے اس کو بنایا جا سکتا ہے یہ حکیمانہ طریقہ اختیار کیا جائے تو میرے بہت بہتر ہے صحیح مفتی صاحب دیکھا ہے ہم نے کہ اثراف بہت زیادہ ہوتا ہے ایسے مواقع پر خاص طور پر جو ہم شادی دیکھتے ہیں یا سالگرہ کے نام پر کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے کوئی ایسی تقریب کسی بھی موقع پر صحت کے حوالے سے تقریب ہے وہ ایک تقریب تشکر کا اہتمام کر لیا گیا اور اس میں پھر اثرات بہت زیادہ دیکھنے میں آیا اور دوسرے کی دیکھا دیکھی شروع ہو جاتا ہے کیا کہیں گے اس حوالے ہاں بالکل ابھی آپ نے جو ذکر کیا نا مدرس ڈے فادرز ڈے اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پیشے نظر یہ بات رہے کہ یہ رسمیں وہاں ادا کی جاتی ہے جہاں پہ والدین اور اولاد میں کوئی ریلیشن نہیں ہوتا کوئی حقوق نہیں ہوتے سال سال بھر بات تو ملاقات بھی نہیں ہوتی ہے بعض اوقات بچوں کی شادی ہو جاتی ہے تو ٹیلی فون پر اطلاع کرتے ہیں ہمارے ہاں تو پورے سال مدرڈے ہے ہے جی ہر وقت ہمیں والدین کا احترام کرنا ہے خدمت کرنی ہے تعلیم کی تو ہم کیوں اپنی ان اونچی اور بلند اور اعلیٰ قدروں کو چھوڑ کے ادنا قدروں کی طرف جائے صحیح پھر اسی میں اسراف اور یہ چیزیں جو آپ نے ذکر کی ہیں بالکل صحیح کا قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ علم ایمان کی اپنے بندوں کی جو علامت ذکر کی اس میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو لغویات سے دور رہتے ہیں فضول چیزوں سے دور رہتے ہیں اس میں رسمیں بھی شامل ہے اخراجات بھی شامل ہیں بہرحال مومنین کی یہ علامت ہے اور یہی نشانی ایک عقل مند کی بھی ہے کہ وہ فضول چیزوں سے اجتناب کرتا ہے <سرح> سیکنڈ میں اسراف کی تعریف ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے اسراف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اس انداز سے خرچ کرنا کہ نہ اس میں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا صحیح یہ صحیح ہے اسراف صحیح اور اگر دنیاوی کوئی فائدہ یا دینی فائدہ پیش نظر ہو تو پھر وہ اسراف کی تعریف کے تحت داخل نہیں ہوگا صحیح یہ ذرا تھوڑا سا اچھا عرس کے مواقع پر عید میلاد النبی کے موقع پر اور ایسے دنوں کا ہم ایسے ایام کا جب کو ایک تقریب کی دیتے ہیں یہ بھی اس کو آپ کو رسم کہیں گے یا رواج کہیں گے کیا یہاں ای رواج یہ ایمان کا حصہ ہے یہاں رواج ہی ایمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہاں ایمان جو ہے اس کی تقویت کا سبب ضروری یہ بنتی ہے ٹھیک تقویت اس کا سبب بنتی ہے اس میں بھی بہرحال احتیاط کرنی چاہیے یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ خیر میں خرچ کر رہے ہیں بہت کیجیے ٹھیک ہے لیکن اس میں فخر و نمائش نہ ہو میں نے دیکھا ہے کہ گلی کے اندر چالیس لاکھ خرچ کیے ہیں اگلی گلی میں اندھیرا ہے یہ کیا طریقہ ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے خوشیاں منانے کا دوسرا یہ کہ گزارش یہ ہے کہ ضرور آپ چالیس لاکھ ہی خرچ کریں لیکن اگر آپ اس طرح کر لیں کہ پچیس ہزار لائٹنگ پہ خرچ کریں اور باقی آپ انچاس لاکھ غربا کے اندر اسی بارہویں کے نام پر تقسیم کر دیں اس میں کیا حرج ہے کہ آپ کو خرچے سے تو نہیں روک رہا صحیح نا تھوڑا سا انداز کی تبدیلی کی بھی ضرورت ہے بہت ضروری ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کر کے ضرور कर कर کیا करें جائے کریں بالکل کریں سیمان میں تقویز صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاف کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں بیلگام سے فاروق پٹھان بول رہا ہوں جی فاروق کرناٹک انڈیا سے جی اچھا جی فاروق بھائی جی میرا سوال یہ ہے کہ آج ہم بازاروں میں چلتے ہیں تو بہت سے عورتیں ایسے کپڑے پہنتے ہیں جسے دیکھ کر ہمارے وزون ٹوٹ جاتا ہے یا پھر ہمیں کچھ ایسے غلط مطلب نظریے سے ایسا نظر رکتی نہیں ہے کہ بار بار اگر ایسا کوئی سامنے سے گزرتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے افسل عوطیں لڑکیاں ایسے فیشنیبل نکلتے ہیں بیماری پر کیا اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کنازین کا ایک مختصر وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شام دے دا پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون ہوتا ہے جی میں جی میں جد سے بات کر رہی ہوں جی جی کہیے دو کشتن کرنا ہے مفتی اکمل شاہ جی جی اکمل سے جی جی جی وہ جو عورتوں کے مخصوص قیام ہوتے ہیں نا وہ رمضان سے پہلے میرے شروع ہو گئے تھے تو جمعہ والے دن میرا چٹا دن تھا میں نے لیا اور آج کیسے مجھے پرابلم ہو رہی تو کہ ہے بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفت ایک تو بھائی نے پوچھا تھا بازار میں اگر خواتین پہ نگاہ پڑ جائے تو وضو ٹوٹنے کا مسئلہ تو نگاہوں کی حفاظت تو ضروری ہے لیکن جیسے دکاندار حضرات ہوتے ہیں اور خصوصاً ایسی دکانیں جس میں عورتیں ہی آتی ہیں تو نگاہوں کی حفاظت بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے اس میں روز وضو ٹوٹنے کا اصول یہی یہ ہوتا ہے کہ اگر وضو ٹوٹنے کا کوئی سبب پایا گیا تو وہ دودھ ٹوٹے گا صرف نگر ڈالنے سے وہ نہیں ٹوٹا کرتا نظروں کے حفاظت تو بھر فرض ہے وہ اختر امکان نگر ڈالنے سے گریز کرنا ضروری ہے میں نے جو کوشچن کیا مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے جو ایام ہوتے ہیں یہ بعض اوقات مخصوص ہو جاتے ہیں پانچ دن چھ دن تو حیض جو ہوتا ہے کہ کم از کم مدت تین دن ہوتی ہے صحیح. زیادہ سے زیادہ دس دن تو اگر عادت معروفہ جو ہے مثلاً چھنا کر حیض برف بند ہوا تو ان پہ لازم تھا کہ روزے شروع کر ہیں اگر دس دن کے اندر اندر دوبارہ آ گیا تو بیچ کے تمام ایام جو ہے وہ حیض میں ہی شمار ہوں گے اور وہ روزے گویا کے نہیں ہوئے ہاں اگر دس دن کوف کرنے کے بعد ہوا تو پھر وہ بیماری کا خون کہلاتا ہے اس کے رس روزے وغیرہ نہیں چھوڑیں گے وہ روزے جاری رکھیں گے صحیح صاحب میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نامری والیم محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درو دوس لام میٹھا میٹھا ہے میرے سی دیکا نام میٹھا میٹھا ہے میرے مرش دیک نام جس نے آ سوارا رو جس کی رحمت نے دام باں ہے کون کو جس کے دم سے ہی رونق ہیں تمام ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام وقت لائے خدا جائے دربار پر اور کھڑے ہو کے را جائے سرکار پر پیش مل کر کرے ہوں درو سلام میٹھا میٹھا ہے میرے نبی جی کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ما اللہ مفتی صاحب چلتے چلتے آخر میں رسم و رواج جو یہ منفی جو رائج ہو گئی ہیں سے کس طرح سے بچا جائے تسلیم صاحب اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے معاشرے کو اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا ہر فرد کو اس لیے کہ جس طرح اس کے اثرات ہر فرد کے اوپر مرتب ہوتے ہیں نقصانات بالکل اسی طرح ان رسموں کو فروغ دینے میں بھی پورے معاشرے کا ہاتھ ہے اب ختم کرنا چاہتے ہیں ہر شخص اس میں اپنا رول پلے کرے ایک کشتی تھی اس میں تین منزلیں تھی تین مسافر تھے تینوں اپنی اپنی منزل میں رہتے تھے سب سے نچلی منزل والے کو پانی کی ضرورت پڑی اس نے اپنی آسانی کے لیے کشتی میں ہی سوراخ کیا اوپر والے نے کہا کہ یہ اپنی منزل میں تصرف کر رہا ہے میں اس کو کیوں روکوں نتیجہ یہ آیا کہ اس نے جو اپنی منزل میں سوراخ کیا پانی بھر آیا یہ بھی ڈوبا اوپر والا بھی ڈوبا تو یہ جو اوپر کھڑے ہو کے معاشرے کے اندر تماشا دیکھتے ہیں وہ تماشا نہ دیکھیں بڑی رات آتی ہے پٹاخے پھوڑے ہیں جب. پورا محلہ پریشان ہوتا ہے اور بڑے لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں صحیح. تو ہر ایک کو اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا صحیح. جو منسی قدرے ان کو روکیں پیار سے محبت سمجھائیں دوسری طرف قانون بھی کچھ اس طرح کے ہو جو ان چیزوں کو ڈسکریج کرے صحیح بہت شکریہ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب پروفیسر عبدالروف روفی صاحب ایک بار آپ کا پھر خصوصی شکریہ آپ فیصد سے ہماری دعوت پر اس پروگرام کے, شرکت کے لیے شرکت کرنے کے لیے آپ تشریف لائے بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ناظرین رسم و رواج اور فرقواریت کے حوالے سے ہم آج گفتگو کر پائے جزوی طور پر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی منفی چیزیں خود دیکھیے وہ کون سی اقدار ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں وہ کون سی رسم ہے وہ کون سا رواج ہے کہ جو اسلام سے ٹکرا رہا ہے اس کی مذمت کیجئے اسے کنڈیم کیجئے اور اس کی جگہ اگر کوئی ایسی چیز رائج ہو چکی ہے جسے اس جس طرح اس دن کو بلانا مشکل ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے نکالنا مشکل ہو رہا ہے تو اس سے بہتر آپشن خاص طور پر جس طرح مفتی صاحب نے کہا 31 دسمبر کو جو خاص طور پر ہمارے ہاں بہت زیادہ پاکستان میں اور ہندوستان میں اور اس کے ساتھ کئی ممالک میں اب منایا جانے لگا ہے تو اس دن کوشش کریں کو درس قرآن کا اہتمام محفل نات کا اہتمام کر کے لوگوں کو وہاں دعوت دی جائے اور اس رات کو مثبت انداز سے گزارا جائے رواج کو مثبت کیا جائے منفی نہ کیا جائے کوئی دیکھتا ہے دیکھے دیکھتا رہے ناراض ہوتا ہے ناراض ہوتا رہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیجئے ان کی ناراضگی سے بچیے بچی آج کی سنہری باتی سے مجھے آج کی سنہری بات بہت دلچسپ لگی میں آپ کی بہت توجہ چاہوں گا احادیث سے نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں بارہا کسی کی نقل اتارنے سے منع کیا گیا ہے فروٹس تھیوری اباؤٹ امیٹیشن اینڈ سائیکولوجی کہتی ہے کہ نقل ہے کیا نقل دراصل ذہن کے اس حصے کی عکاسی کرتا ہے جس سے آدمی دوسرے کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے نقل میں تنقید کا پہلو بھی ہوتا ہے بعض اوقات کسی کی عادت بد کو کسی بری عادت کو ظاہر کرنے اس کے لیے بالکل وہی عمل کیا جاتا ہے اور اس کے انداز میں کیا جاتا ہے حالانکہ ایسا انسانی سوچ اور سمجھ پر ایسا کرنا بہت برا اثر ڈالتا ہے جس سے زبان کی لکنت یہ فروٹس تھیوری لکھتی ہے فروٹس کی تھیوری اباؤٹ امیٹیشن اینڈ سائکولوجی یہ لکھتی ہے کہ اس نقل بار بار کرنے سے لکنت اور آواز کی کمی جیسے امراض جنم لیا کرتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہو گئی دوسری بات نقل سے ذہنی صلاحیتوں کا جو نکھار ہے وہ تقریباً آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے انسان گہری سوچ اور تفکر کو چھوڑ دیتا ہے تدبر کی عادت کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف لکیر کا فقیر بن جاتا ہے جیسے اس نے کیا ویسے کرنے لگتا ہے تو وہ لکیر کا فقیر بن جاتا ہے اس کی اپنی سوچیں کم اور دوسروں کی نقل زیادہ ہو جاتی ہے جس کا نقصان اس کی عملی زندگی میں زوال کا باعث بنتا ہے پھر چلیے اس تحقیق سائنسی تحقیق کے بعد پھر سرکار کے اس فرمان کی جانب جہاں فرمایا گیا کہ کسی کی نقل نہ اتارو آج سائنسی ہمیں بات بتا رہی ہے آج سے چودہ سو سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجیے